دربار میں حاضر ہے الحمد للہ الحمد الحمدللہ الحمدللہ وکفا کفا والسلام سلاۃ جميع الانبیاء جمیع الامبیا خصوصاً علیٰ سعیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلیٰ آلہ و اسحاب اما بعد باب ما جاء في خاتم النبوه عن عبد الرحمن عن الجاد بن عبد الرحمن قال سمعت الصائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجع فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم راسي ودعا لي بالبركه فشریف تو مم وضوی وقم تو خلفہ باہری ہی فنادر تو فیدہ امام ترمزی رحمۃ اللہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک کے بارے گزشتہ درس کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اقال اسرات السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان میں یہاں پر ایک مہر تھی خاتم النبوت کی کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور اس نبوت کی جو مہر تھی ختم نبوت کی وہ آقا علیہ السلام کے یہاں پر دونوں شان و مبارک کے درمیان میں لگی ہوئی تھی اس میں مختلف روایات آئی ہیں آج کے سبق میں یہ سب روایات انشاءاللہ ذکر ہوں گی صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی صاحب نے عزیز چھوٹے بچے تھے خالہ ان کو اقالیہ سرات والسلام کے پاس لے گئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بھانجا ہے یہ بیمار ہے اور آپ اس کے لیے دعا فرمائے فرماتے ہیں کہ اقالیہ سرات السلام نے میرے سر مبارک پر ایسے ہاتھ پھیرا و دعالی بلبرا اور آپ نے میرے لیے برکت کی دعا فرمائی و پھر آپ نے وضو فرمایا اور میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سابۂ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کروانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور آقال اثرات والسلام بھی ان کے لیے دعا فرماتے تھے تو اس لیے انسان کو اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانا چاہیے اور ان سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے دوسری بات آپ نے وضو فرمایا اور وضو کا بچا ہوا پانی حضرت صاحب ابن عزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پی لیا اقالی صلاحت السلام کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو محبت اور عشق تھا وہ بڑا عجیب تھا ہدیبیہ کے موقع پر جب مشرقین مکہ میں سے کچھ لوگ آئے انہوں نے آ کر دیکھا تو واپس جا کر انہوں نے بتایا کہ صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق اور جو والہانہ انداز محبت ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اقال اثرات و وضو فرماتے صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اس کو اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تو یہاں پر بچا ہوا پانی بھی فرماتے ہیں کہ میں نے پی لیا پھر صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ میں آپ کی پیٹھ مبارک کی طرف سے آیا تو میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں دیکھا تو خاتم وہ مہر لگی ہوئی تھی فائدہ ہوا مثل الحاج علا وہ کبوتر کے انڈے کی جتنی تھی اوپر ابری ہوئی تھی حضرات صابۂ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مختلف الفاظ سے اس کو بیان فرمایا کہ وہ مہر آپ کے جسم مبارک پر یہاں تھوڑا سا گوشت کا حصہ اوپر اٹھا ہوا تھا اور اس وہ کسی نے کبوتر کے انڈے کے ساتھ مشابت دی کسی نے اور مختلف جو جس نے جیسے سمجھا اس نے بیان فرما دیا تو یہاں یہ فرماتے ہیں صابی صاحب نے یزید کہ کبوتر کے انڈے جتنا جتنا کبوتر کا انڈا ہوتا ہے اتنا حصہ تھا گوشت کا اور وہ اوپر اٹھا ہوا تھا وہ مہر مبارک تھی خاتم النبوت کی دوسری سیدنا جابر بن بنورا کی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رائت الخاطم صلی اللہ علیہ مثلا بیدام فرماتے ہیں کہ میں نے اقلی صلاۃۃسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان میں سرخ رنگ کا ایک گوشت کا حصہ دیکھا جو کبوتر کے انڈے کی مقدار کے برابر تھا جتنا کبوتر کا انڈا ہوتا ہے اتنا حصہ گوشت مبارک کا اوپر اٹھا ہوا تھا اور وہ آپ کی خاتم نبوت کی جو مہر تھی وہ تھی بعض روایات میں آتا ہے سعید حبان کی ایک روایت ہے کہ اس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا اس مہر مبارک کے اندر تیسری روایت حضرت رمیسہ رضی اللہ عنہا کی حضرت عمیسہ فرماتی ہیں کہ حضرت صاد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے اس دن میں علیہ سلاۃ السلام کے پاس تھی اور حرصادن معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہ انصار میں سے وہ صحابی ہیں کہ جب علیہ و السلام نے حضرت مصبن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے تو حرتمصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے تو انہوں نے جا کر مدینہ منورہ میں دعوت دی تو اس دعوت پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ان میں بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان ہوئے اور بن معاذ اپنے قبیلے کے سردار تھے جب یہ مسلمان ہوئے اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا اور سب کو دعوت دی اسی دن پورے کا پورا قبیلہ ان کا مسلمان ہو گیا اگر صادن رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ ایک تو ان کی وجہ سے پورا ان کا خاندان مسلمان ہوا دوسرا آقار سات اسلام کے ساتھ بدر عہد تمام غزوات میں شریک رہے جس دن غزہ خندق ہوا تو غزو خندق میں ان کو ایک تیر لگا اور اس تیر سے ان کو ایک زخم آ اس کے بعد انہوں نے دعا فرمائی کہ یا اللہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے زندگی پسند ہے اور اس لیے پسند ہے کہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف جہاد کروں ان مکہ کے مشرقوں کے خلاف جنہوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاک شہر سے نکالا ہے. یا اللہ اگر آقال اصلاۃ السلام کے ساتھ مشرقی نے مکہ کے اور لڑائیاں باقی ہیں تو مجھے زندہ رکھ اور اگر اور لڑائیاں نہیں ہیں تو پھر مجھے اسی بیماری میں مجھے وفات دے چنانچہ اسی خندہ کے کچھ دنوں بعد ان کا یہ جو زخم تھا وہ دوبارہ اس سے خون نکلا اور اسی میں سادم معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے سن پانچ ہجری میں سینتیس سال کی عمر تھی جب صادب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آق علۃۃ السلام خود جنازے میں شریک ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ احتجا عرش الرحمن لموت صاحبن معاض صادبن معاذ کے موت کی وجہ سے اللہ کا عرش خوشی سے جھوم گیا تو یہ حضرت العمسہ فرماتی ہے کہ جس دن حضرت سادن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اس دن میں خالی صلاحۃ السلام کے ساتھ تھی اور آپ نے اس پر یہ جملہ فرمایا کہ اساد معاذ کی وجہ سے اللہ کا عرش جھوم گیا ہے خوشی سے فرماتی ہے کہ میں آپ کے اتنے قریب تھی کہ اگر میں چاہتی تو آپ کی اس خاتم کو اس مہر کو میں بوسا اس کا دے سکتی تھی اتنے قریب تھی کیونکہ چھوٹی بچی تھی اس وقت میں تو کام میں آپ کے اتنے قریب تھی تیسری حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المَین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ و چھو فرشاد فرماتے ہیں جب آ قال اثلاسلام کا تذکرہ فرماتے اور آپ کے حلیہ مبارک کو بیان فرماتے تو اس میں ایک لمبی حدیث تھی جو پیچھے گزر چکی ہے اس میں ایک لفظ یہ تھا کہ بین کاطفعی خاتم النبو و خاتم قراۃۃۃ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان میں خاتم النبوت کی مہر تھی اور آپ خاتم النبیین تھے آپ اللہ کے آخری نبی چوتھی حدیث سیدنا عمر امر بن اختب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا زید مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بزید ادنو منی قریب آ جاؤ میں قریب آیا فام سہ زہری تو فرمایا کہ میرے قریب آؤ میں آپ کی پیٹھ پر ہاتھ میری پیٹھ پر ہاتھ پھیروں فمس تو لاہ ہوں تو میں نے آپ کی پش مبارک پر ایسے ہاتھ لگایا فوقت علی خاتم تو میرے انگلیاں ایسے لگی آپ کی اس مور کو تو شاگردوں نے پوچھا وہ مل خاتم وہ مور کیا تھی کالا شعرات ان ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے بالوں کا ایک گچھا ہے تو یہ اوپر جو کہ گوشت کا حصہ تھا تو انہوں نے اوپر سے ہاتھ لگایا ایسے تو انہوں نے محسوس فرمایا کہ یہ ایسے بالوں کا گچھا ہے اس معاملے میں جو تفصیلی روایت ہے وہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے حد جب وہ براعدہ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں یہ ایک لمبی حدیث ہے اور اس کا خلاصہ آپ سمجھ لیں کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ فارس کے رہنے والے تھے ایران کے اور یہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایران کا رہنے والا تھا اور ایران کے صوبہ سبحان کا میرے والد جو تھے وہ وہاں پر چونکہ مجوسی لوگ تھے جو آگ کی عبادت کرتے ہیں تو میرے باپ ان کی مذہبی پیشوا تھے بڑے تو ہمارے ہاں ایک آتش قدہ جلتا تھا جس کی آگ ہم بجنے نہیں دیتے تھے میرے والد کا کام یہ ہوتا تھا وہ اس کی آگ مسلسل جلاتے تھے اور میں بھی یہ آگ جلاتا تھا تو فرماتے ہیں کہ میرے والد میری بڑی حفاظت کیا کرتے تھے مجھے باہر نہیں چھوڑتے تھے ایک دن مجبوراً مجھے اپنے کھیت جانا پڑا کسی کام سے تو راستے میں میں جا رہا تھا تو عیسائیوں کا ایک گرجا مجھے نظر آیا اس وقت عیسائی دین جو تھا وہ برحق دین تھا تو فرماتے ہیں کہ میں اس گرجے میں داخل ہوا وہ لوگ عبادت کر رہے تھے میں ان کے پاس بیٹھا مجھے ان کی عبادت بڑی پسند آئی میں نے اپنے والد کے پاس شام کو واپس آیا تو میں نے اس والد سے ہی بات کی تو میں نے کہا ان کا دین تو مجھے بہت اچھا لگا ہے تو والد نے کہا نہیں تمہارے باپ کا دین سب سے بہتر ہے میری والد کے ساتھ باسمباساں ہو گیا والد کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ کہیں ہمارے مذہب سے پھر نہ جائے تو والد نے مجھے باندھ دی میں نے ان سیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے اس طرح والد نے باندھا ہوا ہے اور اگر تم یہاں سے مجھے نکالنے کے لیے کوئی صورت ہو سکتی ہے کر لو انہوں نے مجھے بتایا کہ شام ہماری سید کا مرکز ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ اگر شام جانے والے کوئی لوگ ہوں تو مجھے بتانا کچھ دنوں بعد انہوں نے پیغام بھیجا کہ کچھ لوگ یہاں سے شام جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ نکل گیا اپنی رسیاں کھول کے ان کے ساتھ روانہ ہو گیا شام پہنچ کر انہوں نے مجھے ایک عیسائی راہب کے کی حوالے کیا عیسائیوں کے ہاں جو راہب ہوتے ہیں وہ دنیا سے تعلقات نہیں رکھ سکتے یہ راہب ایسا تھا کہ یہ دنیا کا مال جمع کرتا تھا یہ فوت ہوا تو میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ یہ تو بہت زیادہ مال جمع کرتا تھا تو ان لوگوں نے اس کو اس کی لاش کو سولی پہ لٹکا دیا اس کی جگہ ایک اور عیسائی راہب کو انہوں نے اپنا پیشوا بنایا یہ بڑا اچھا مذہبی عالم تھا سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا ان کا انتقال ہونے لگا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا کروں تو انہوں نے کہا جی شام میں فلاں موسل شہر ہے وہاں چلے جاؤ وہاں پر عیسائیت کا ایک بہت بڑا اچھا عالم ہے اور وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتا ہے تو فرماتے ہیں میں وہاں پہنچ گیا وہاں جا کر ان کے ساتھ ٹھہرا ان کا انتقال ہونے لگا ان سے میں نے پوچھا اب کیا کروں انہوں نے کہا جی نصیب بہن ایک جگہ شام میں وہاں چلے جاؤں میں وہاں چلا گیا وہ عالم فوت ہوا اس سے میں نے کہا اب کہاں چلے جاؤں اس نے کہا گموریہ چلے جاؤں وہاں پر میں چلا گیا اس عالم کے پاس اس کا انتقال ہونے لگا اس سے میں نے کہا جی میں تو فارس سے آیا ہوں اور یہاں مذہب سیکھنے کے لیے اب میں کدھر جاؤں گا تو اس نے کہا کہ اب اس وقت ترغی زمین پر عیسائیت کا کوئی عالم موجود نہیں ہے جو صحیح عیسائیت کی تبلیغ کرے اس وقت عرب کا ایک علاقہ ہے وہاں پر خجوروں کی سرزمین ہے وہاں پر آپ چلے جاؤ وہاں پر اس شہر کے اندر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں اور اس نے مجھے کہا کہ ان کی تین علامتیں ہوں گی پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے دوسری علامت ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول فرمائیں گے اور اس کو کھا لیں گے تیسری ہوگی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں خاتم النبوت کی مہر لگی ہوگی فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا کچھ لوگ عرب جا رہے تھے میں نے ان کا مجھے ساتھ لے جاؤ میرے پاس کچھ گائے اور بکریاں تھیں مجھے وہاں پہنچا دو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے جا کر میری گائے اور بکریاں بھی لے لیں اور ایک میرے ساتھ دھوکہ یہ کیا کہ مجھے مکہ مکرمہ میں جا کر فروخت کر دی مکہ مکرمہ میں جب میں نے دیکھا کھجوروں کے درخت تو موجود ہے, لیکن مجھے خطرہ ہوا کہ شاید یہ وہ جگہ نہ ہو اتفاقاً میں جس آقا کے پاس تھا اس کے پاس بنو قریضہ مدینہ منورہ کے ایک یہودی آیا اس نے مجھے خرید لیا اور خرید کر مجھے وہ مدینہ منورہ لے آیا جب میں نے مدینہ منورہ کو دیکھا تو اب مجھے یقین آ گیا کہ یہ وہی جگہ ہے اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے یہودی آقا کے باغ میں کھجور کے درخت سے کھجوریں اتار رہا تھا تو اس کے پاس اس کا ایک جچاد بھائی آیا اور اس نے انصارِ مدینہ کے بارے میں تذکرہ کیا کہ انصارِ مدینہ اس طرح کبا میں جمع ہے اور ایک شخص کے آس پاس اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہے وہ آپس میں بات کر رہے تو میں جلدی اسے فوراً نیچے اترا درخت سے تو میں نے اسے کہا تو کیا کیا کہہ رہے تھے تو میرے مالک کو غصہ آ اس نے مجھے تھپڑ مارا کہ تمہیں کیا لگے تم جاؤ کام کرو تو فرماتے ہیں اب میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی اب اس کے بعد آگے والا واقعہ اسی حدیث کے اندر موجود ہے فرماتے ہیں کہ جا سلمان فارسی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علّّین قدم المدینہ بے اب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اقاص و السلام کے پاس کچھ کھجوریں لایا اور آپ اس وقت تشریف فرماتے قباء میں تو آپ نے پوچھا کیا ہے تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجورے ہیں اور صدقہ کی تو آپ نے فرماین صاحبہ کو ان کو دے دیں ہم صدقہ نہیں کھاتے تو فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ سوچ لیا کہ وہ جو شام کے عیسی عالم نے مجھے بات بتائی تھی وہ ایک بات تو پوری ہوگی ایک علامت کہ آپ نے صدقہ تناول نہیں فرمایا دوسرے دن پھر آیا یا دو چار دن بعد اور پھر آپ کے پاس کجور گئی تو آپ نے پوچھا سلمانی کیا ہے تو یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے تو آپ نے خود تناول فرما دیا صحابہ کو بھی دیا تو فرماتے ہیں کہ دوسری علامت بھی پوری ہو گئی اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک دفعہ آپ بقی میں ایک جنازے میں تشریف فرماتے سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا تھا تو آقال اسرات والسلام کے سامنے سٹ کر میں پیچھے آیا تو آپ سمجھ گئے آپ نے اپنے کندے مبارک سے چادر کو ہٹایا تو میں نے دیکھا تو وہاں پر آپ کی خاتم النبوت کی مہر موجود تھی اور میں نے اس کو بوسہ دیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو آپ نے پوچھا کیا بات ہے تو میں نے سارا تفصیل سے کہ سب انک فرمایا میں نے کہا میں ایسا ایران سے نکلا ہوں اور شام سے ہوتے ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا حدیث کا ترجمہ دیکھیں اور پھر اس میں کچھ اور باتیں وہ آگے آ رہی ہیں جا سلمان فارسی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سلمان فارسی تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی نہ قدم المدینہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے بے اور کچھ دستخانوں نے لایا علیہ ہار جس میں تازہ کھجور تھی فوضع ابن اد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اقال اثرات السلام کے سامنے رکھی آپ نے فرمایا یا سلمان ما حضا یہ کیا ہے یا رسول اللہ یار صدقہ تن یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے جو آپ پر اور آپ کے صحابہ پر فرما ان کو دے دیں کلو صدقہ آپ نے فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے فرمایا فرافا انہوں نے اٹھا لیا فضال غد بمس اگلے دن پھر لائے فوضاء البین عدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے سامنے رکھ دیا آپ نے پوچھا مہ آزا یا سلمان سلمان یہ کیا ہے یا رسول اللہ حاضی ہدیہ تو الق آپ کے لیے ہے آپ نے فرمایا صحابہ کو اب سوتو دسرحان بچھاؤ اور آپ نے تناب الفرما دیا سم نظر الخاتم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کی خاتم جو آپ کے پیٹھ مبارک پر تھی وہ انہوں نے دیکھی فآمنا بھی تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لیا اب اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہود کے چونکہ غلام تھے تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بدر میں عہد میں میں ان جنگوں میں شریک نہیں ہو سکتا پھر ایک دفعہ اقالی اثرات السلام کے پاس میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے مالک سے یہ طے کر لو کہ اسے بتاؤ کہ کتنے پیسے تم مانگتے ہو وہ پیسے تم اسے دے دو اور وہ تمہیں بدلے میں آزاد کر دے سیدان فارسی نے فرمایا ٹھیک چنانچی اپنے آقا کے پاس گئے اسے کہا کہ کچھ رقم مقرر کر دو رقم میں آپ کو کما کے دے دیتا ہوں اور تم آزاد ہو یا مجھے آزاد کر دو تو مالک چونکہ یہودی تھا اس نے کہا کہ ایسا کرو تین سو درخت کھجوروں کے لگاؤ اور جب وہ تیار ہو جائیں فصل دینا شروع کریں ایک اور دوسرا چالیس اوکیا سونا اور چالیس اوکیا سونا تقریباً ہم نے جو حساب لگیا وہ چار سو بیس بنتا تقریباً آٹھ آٹھ کروڑ روپے کا اتنا سونا لا کر دو اور تین سو درخت کھجوروں کے لگا دو اس کے بعد تم آزاد ہو یہ ایسی شرط تھی گویا کہ تقریباً ناممکن تھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اقال علی علیہ اسلام کے پاس آپ نے فرمایا کہ جاؤ جگہ مقرر اسے کہو مالک کو جگہ بتائے چنانچہ اس مالک نے جگہ بتائی اقالی صاحب السلام نے انصار مدینہ سے سرمایہ بھائی کھجور کے چھوٹے چھوٹے جو درخت ہوتے ہیں وہ لے آؤ تو سب صحابہ نے لائے تو آپ نے اپنے دس مبارک سے تین سو درخت جو ہے وہ اپنے ہاتھ مبارک سے لگا دی ایک سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ سارے درخت بڑے ہو گئے اور ان پر پھل آ ایک درخت ایسا تھا جو بڑا نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے سید عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درخت میں نے لگایا تھا آپ نے اس کو بھی اتارا اور دوبارہ اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا اور تین سو کے تین سو درختوں پر ایک ہی سال کے اندر پھل آ گیا۔ حالانکہ کھجور کا درخت کئی سالوں بعد جا کر وہ پھل دیتا ہے تو یہ آقار سرات اسلام کا معاہذہ ظاہر ہوا کہ آپ کے دس مبارک سے لگے ہوئے کھجور کے درختوں نے ایک ہی سال کے اندر پھل دیا پھر فرماتے ہیں کہ آقار سراۃ اسلام کے پاس کسی شخص نے ہدیے کے طور پر تھوڑا سا سونا بھیجا تو آپ نے فرمایا جاؤ یہ مالک کے مالک کو دے دو میں نے کہا حرسلے تو بہت تھوڑی مقدار میں فرمایا جاؤ لے جاؤ فرماتے ہیں کہ جا کر میں نے تولا بالکل پورا نکلا چنانچہ مالک کو دیا اس کے بعد مالک نے ان کو آزاد فرما دیا پھر جب غزوہ خندق ہوا تو غزوہ خندق کے موقع پر جو خندق کھودی گئی وہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کھودی انہوں نے فرمایا کہ یارس اللہ ہم ایسے کرتے تھے ایران میں جب دشمن بہت زیادہ ہو تو شہر کے باہر خندق کھود دیتے اور خندق کھودتے ہوئے عجیب ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ایسی چٹان آ, آ گئی جس کو آ, کوئی نہیں کھوچ سکتا تھا وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جہاں پر تھے اسی اس میں آ گئے. تو اقال صاحب سلام نے پھر اس نے دس مبارک سے اس کو بھی توڑا اس میں یہ مسئلہ آگیا کہ جب افراد تقسیم ہو رہے تھے تو ہر صحابی کی خواہش تھی کہ سلمان فارسی ہمارے ساتھ ہوں انصار مدینہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوں کہ مدینہ کے باشندے ہیں وہ نے کہا ہجرت کر کے ہے تو آپ نے فرمایا کہ سلمان و منہ البیت سلمان ہمارے اہل بیت میں سے تو یہ ایک عجیب ان کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایران سے تشریف لائے اور آقا علیہ اسرات والسلام نے ان کو اپنے اہل بیت میں شمار کیا تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ کان علی یہود سلمان فاس یہود کے غلام تھے فشتراء رسول اللہ علیہ وسلم بکذا وکذا درم اتنے اتنے درہم کا اقا عصرات اسلام نے ان کو خریدا وہ تین سو درخت تھے اعلیٰ یغر صحیح نقیرن خدور کے درخت بھی لگائیں گے فیام السلمان فی السلمان ان میں کام کریں گے حق تاطمہ یہاں تک کہ اتنے ہو جائیں کہ ان کا پھل کھایا جائے علیہ آخلا نے وہ درخت بھی لگائے ایک درخت غرصہ عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا فیام الط نخل میں اسی سال ان تمام درختوں پر پھل آ گیا ولم تحمل نخلا ایک پر نہیں آیا آپ نے پوچھا ماں شاہ ناد نخلا اس پر کیوں نہیں پھل آیا رتمر نے کہا یا رسول اللہ انا گرست ہوا اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا چنانچہ آق علیہ سلط وال نے فنزا اس کو اتارا توڑا فقرہ صاحب پھر دوبارہ لگایا فحملت میں عامی اسی سال کے اندر اس پر بھی پھل آ گیا تو یہ آقا سلاۃ اسلام کا معجزہ بھی ظاہر ہوا اور آپ کی خاتم النبوت کا بھی یہاں پر تذکرہ ساتویں عدیث ہے سید راب و سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ کانفی بز آتا شا آپ کی پیٹ مبارک پر گوشت کا ایک ٹکڑا ہوا تھا اور وہ کی خاتم نبوت کی مہر تھی آخری عدیث جو نقل کی حضرت عبداللہ حضط سرجس رضی اللہ عنہ کی فرماتے ہیں کہ عطی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آقال سرات السلام کے پاس آیا وہ وفی من سے آپ صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے ہیں فدور تو من خلفی میں آپ کے پیچھے سے آیا تو آپ پہچان گئے کہ یہ مہر دیکھنا چاہتا ہے فارف اللہ اری دو آپ سمجھ گئے کہ میں کیا دیکھنا چاہ رہا ہوں فالکا ردا انظہری آپ نے اپنی چادر مبارک پیچھے کر دی فرعی تو موز الخاطم اعلیٰ کا طئی میں نے آپ کے کندھ مبارک کے درمیان میں آپ کی وہ موہر ختم نبود کی دیکھی مثلا جم ایسے جیسے انسان کی مشت ہوتی ہے اس طرح تھی خولا خیلان اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے تل تھے کانا سالل اور وہ ایسے جیسے گوشت کا ابھرا ہوا ایک ٹکڑا سا ہوتا ہے اس طرح تھی فرجعت تو حتٰ اور میں نے اس کے بعد میں سامنے سے آیا تو میں نے کہا غفر اللہ علق یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کو معاف فرمائے میں نے یہ دعا دی فقا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں بھی معاف فرمائے تو لوگوں نے کہا استقبر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے تو آپ کے لیے استغفار کیا تو میں نے کہا نعم ولاکم آپ نے میرے لیے بھی کیا اور تمہارے لیے بھی آپ نے استغفار فرمایا پھر اس کے بعد یہ آئے تو نے تلاوت فرمائی وسطمے کا ولیم و کہ نہ ولم و منات اللہ نے اقالیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی استغفار فرمائے چنانچہ آق علیہ سلاط والسلام اپنی امت کے لیے بھی استغفار فرمایا کرتے تھے تو یہ آخری حدیث تھی امام ترمزیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے ان تمام احادیث کا حاصل یہ ہے کہ آق علیہ سلاطلام اللہ کے آخری نبی تھے اور آپ خاتم النب تھے اور آپ کے ختم نبوت کی جو مہر تھی آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں لگی ہوئی تھی اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت فرمائے واخر داوان الحمد الحمدللہ رب